اچھا میرے شہر کے بارے میں ہاں یہ ہماری یہ محفل لکھتی رہتی ہے یہ شیوخ کے بارے میں رات کے بارہ ایک بجے لیکن آج تو اس میں نہیں ہوں گا میرے بجی جو تھے ان کے والے سب چورہ شریف کے خلفہ تھے اور ان کے والد صاحب بھی آئے گی چورہ شریف کے خلفا میں آتے ہیں میرے بابا جی کے جو دادا تھے مطلب جو سکے دادا تھے ان کو جلال شریف زبانی یاد تھی ساری آنکھوں سے معذور پتہ نہیں کیوں میں سلیپی ٹوڈے پتہ نہیں تو ان کو جلال شریف زبانی ساری یاد تھی اور بہرحال وہ نقشبندیہ سلسلے کے تھے لیکن انہوں نے چشتیہ خاندان میں بیعت کر لی تو چودہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی مجز سنبھال لی تھی کتنے سال کی عمر میں چودہ سال کی عمر میں اور ستارہ اٹھارہ سال کی عمر میں ان کو حضرت دیشان باباجیر احمد اللہ علیہ سے خلافت بھی مل چکی تھی لیکن وہ خلافت چلاتے نہیں تھے ان کو مرید بنانے چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی تو اکثر کوئی آتا تو اس کو دیشان باباز احمد جی طرف لے جاتے تو بابا فرماتے تھے کہ تم کیوں نہیں کرتے لوگوں کو مرید کیا مسئلہ ہے تمہیں اجازت دے رکھی ہے کہتے ہیں اس کو انہوں نے کہ تیم کی ضرورت نہیں جب پانی ہو تو اسو پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی تو فرمانے لگے کہ جب آتا ہے ہاں تو ہم کیوں کسی کو بیٹھ کرنے لگے تو کنویں سے مراد رات نہیں ہوتا تو پھر جواب میں کہنے لگے جناب کے نشامہ فرمانے لگے کہ بچ بچ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کی زندگی میں جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے کیا یار کتنی زبردست سوال ہوتے ہیں کتنے زبردست جواب ہوتے ہیں باپ فرماتے تھے میں اپنے پیر کی میں میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا کرتا تھا لوگ عید کا دن ہوتا تھا شہروں کی طرف آتے تھے ہم شہروں سے چار سدے سائیکل بجایا کرتے تھے تو کہتے تھے ہمارے دشام فرماتے کتنے لوگ یہ پاگل ہیں یہ دن تو ہمارے جمعرات کو جاتے تھے تو ایک جمعرات کو ہم نہیں گئے تو کہنے لگے کچھ لوگ یہاں میں آدھی کر دیتے ہیں پھر ہمیں ان کا ویٹ رہتا ہے انتظار کر دیتے ہیں اور وہ آگے سے نہیں آتے اس طرح میں اصل میں روزانہ جی کے پاس جاتا تھا تو ایک دن میں نہیں گیا تھا تو انہوں نے ان مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا کہ کوئی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور آپ پھر آگے سے غائب ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ باتیں بڑی ہوتی ہیں یار یہ محبت کی باتیں یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے شعور کے جن کو اپنے شہر جو ہے اپنے پاس بٹھانے بھی نہیں دیتے یہ تو بھئی میں تو بیٹھا ہوتا تھا کسی جی. کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے بس میں بیٹھا ہوتا تھا اور ایک دن مجھے ان کا عجیب سی کیفیت بھی یاد ہے میں ایک دن بیٹھ کے دلل خیرات تھے میں نے کہا میں نے کوئی بات کر دی اور میرے منہ کے اسٹرنگ ٹوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ سے ویسے میری طرف دیکھے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ یا لکھا کہ جی تا جماعت اب ماسوس آسمان تو رکھ تم نے میرا جو مجھے آسمان کی طرف میرا دماغ جو ہے نا آؤٹ ہو چکا تمہاری اس بات سے بس میرے تو وار پار خطرہ بس خاموش بالکل اللہ خیر کیا ہو گیا تو عجیب سی ہو لیکن میں نے ان کو کبھی ہمیشہ وہ ہمیں دوست کہا کرتے تھے کسی کو تعارف کراتے تھے یہ ہمارے دوست ہیں مجھے نہیں یاد نے کبھی ہیں شاگر پہ فخر کرتے تھے کہتے کہ میں استاد ہوں گرد ہوں اچھا تو مجھے نفسی تھی ان میں. اللہ اکبر اعلیٰ درجے کی ساری عمر زندگی تکالیف میں ہی گزاری ہے امتحانوں میں گزاری ہے ساری زندگی انہوں نے امتحانوں میں تکالیف میں ہی گزاری ہے بس تو اور ہمارے دیشان بابا جی رحمت اللہ جو تھی وہ غوث زمان اپنے وقت کے گزرے ہوئے ہیں یہ تو میں پہلے بھی تفصیل بتا چکا ہوں میرے بابا جی کے بارے میں میں نے جو بات خواب دیکھی تھی ان کی دنیا سے پردہ کر جانے کے سے پہلے تو وہ افضال کے مقام پر تھے پھر مجھے پتا نہیں اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں تھے اور کیا نہیں تھے لیکن جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا اور وہ صاحب مزار تو تھے تو میں اپنی زندگی میں خوابیں دیکھ چکا تھا کہ ان کے سینے اپنی خبر پہ لیٹے ہوئے اور مزار بنے ہوئے اور سامنے دروازے میں بھی کھڑے ہیں خود ہی کھڑے ادھر لیٹے بھی ہیں ادھر کھڑے بھی ہیں ان کے سینے پہ قرآن ہی قرآن پڑے بہت لوگوں کو قرآن پڑھایا ہوا تھا اور کے رات آخری عمر میں بھی ان کی آواز ایسی جوان لڑکوں کی طرف تھی اللہ اکبر کتنی خوبصورت آواز تھی ان کی تو جب وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے چون سو سا ساٹھ کی عمر میں جب وہ دنیا سے پردہ فرمائیں لگے تو بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے ایون کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ اپنی سائیڈ نہیں چینج کر سکتے تھے اتنے زیادہ ویک ہو گئے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے نیو چوتارا مجھے نماز پڑھنی ہیں کچھ آخری وقت میں پھر وہ جو پہچانتے بھی نہیں تھے نا کسی نہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے بعض بچوں کو بھی نہیں پہچانتے تھے کچھ ایسی سم ٹائم ایسے لمحات بھی آ جاتے تھے لیکن میرے دوست نے کہا کیا یار اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ وہ عمران جو باہر ہوتا ہے اس کو میرا پتا ہے یا نہیں پتا یہ الفاظ مجھے ساری زندگی یہ رہیں گے کہ میں یہاں اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ایسی حالت میں جب انسان اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانے اور وہ کہے کہ وہ عمران جو باہر ملک میں ہے تو اس کو میرا پتہ ہے یا نہیں جب میرے بابا جی کو اسپتال لے جانے والے ہوتے تھے میں تو مجھے یہاں پتہ لگ جاتا تھا آٹومیٹکلی دل کی میری کیفیت تیز ہو جاتی تھی مجھے کچھ بس ایسا لگتا کہ میں فون کروں فون کروں, مفون کروں. جس طرح میرے بابا جی کا آپریشن ہوا تو میں جاب پہ تھا تو میری آنکھ لگی پانچ منٹ کے لیے میری آنکھ لگی تو بابا جی میرے خواب میں آ تو کہنے لے کے کہ خدے خیر کو خدا نے خیر کر دی میں نے نے جی پھر میں پاکستان فون کے تو کہتے بابا جی کا آپریشن کامیابی سے ہو گیا اور بہرحال مختصر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تھے تو دشان بابا کے مرید تھے وہ بعد میں مجدور ہو گئے تھے چالیس سال انہوں نے گرمی سردی میں گزارے ان کو نہ گرمی کی فکر تھی نہ سردی کی وہ مسز الحال آدمی ہو گئے تھے اس کے کہنا, ان کا کہنا تھا اپنے مریدوں کو اپنے, چکے, اپنے آپ کو تم نے اسحاق مولانا اسحاق کے مریدوں جیسا نہیں سمجھنا یہ تم اپنے ذہن میں رکھ لو اس کو کا جو مقام اور ایک مجذوب فرماتا ہے یہ بات ہمارے بابا جی کے بارے میں بہرحال ہمارے بابا کا درجہ بہت بلند اور بہت اونچا تھا لیکن کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا انہوں نے تکلیفیں مصیبتیں اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے ان کی مال سے آل سے اولاد سے جی جی اخنت پنجو بابا جی بہت بڑے بزرگ گزرے ہوئے تو ہمارے بابا جی کے بڑے بیٹے آج جو تک بیمار ہیں پچھلے پندرہ سال ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو نہ کوئی ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے نہ کوئی پیر بس خاموشی ہے وہ آؤٹ ہو بیچا, بے بیچارا ہو بس بڑی تکلیفیں شروع میں گزاری انہوں نے میں مجھے سناتے تھے اپنے اپنے واقعات اس طرح میں وقت گزارا اس, اس طرح اس طرح اس طرح باہر جب چونسٹھ سال کی عمر میں ہو جب وہ کہتے ہیں مجھے نیچے اتارو میں نے نماز پڑھنی ہے اسپتال میں تھے تو کہنے لگے مجھے نہیں یاد میں نے چودہ سال کی عمر سے اپنے والد کی مزے سنبھالی ہے اوکے جناب اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور کامران کو ایک صبح و شام جو ہے تو جی جی کامران کو صبح و شام اللہ سے کہ ایک تھپڑ لگا دیا جی کر میرے درد سے یار ایک صبح ایک شام کو ایک چپاتی سر کے اوپر ٹھیک ہے چتا چٹاخ ہے تو کہنے لگے جناب کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج سے کبھی نماز قضا کی ہو مجھے نہیں یاد مجھے یاد نہیں ہے کم اللہ حافظ جناب اللہ حافظ تو سورہ ملک کے تو بڑے فضائل ہیں کچھ انسان کی حاجتیں اگر کسی کی پوری نہ ہوتی ہوں کوئی کسی قسم کی بھی تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی جو ہے تو تلاوت کرے اور میرے خیال میں ایک قبر میں جو ہے تو یہی یہ ہے تو اس کی بڑے زیادہ فضال ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے تو نہیں میری میموری میں کزھر ہے میں آئی ڈینٹ فاؤنڈ این کیونکہ جی جی یہ میری میموری میں کسی جگہ پہ ہیں یہ چیزیں لیکن اب یاد نہیں ہے نا یار جی آپ بھی وہ کام کرتے ہیں کہ بابا جی میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو جی کہ پتہ نہیں کیا میرا مستوی وال نہیں ہو اب کہتے ہیں میں وہ ایک بندہ تھا کہتے ہیں میں اس کو کیا دم کروں اب اس کو میں کیا دم کروں کہ نہیں اس کا فلاں مستوی نہیں ہو رہے میں کیا کریا یہ آپ نے کرنے والوں کے لیے اللہ سے جی رہ کرے گا بالکل کرے گا جناب